Melina Do بات علیہ نہج البلاخ والیم نمبر تین البم نمبر دو و امیر المومنین علیہ السلام امام المتقیان امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام کا یہ وسیعت نامہ جس کے مخاطب حضرت امام حسن علیہ السلام ہیں یہ منشور امامت تمام نو انسانی کے لیے درس سے ہدایت ہے کہ جس پر عمل پیرا ہونے سے سعادت و کامرانی کی راہیں کھل سکتی ہیں اور انسانیت کے بھٹکے ہوئے قافلے زیادہ حیات پر گامزن ہو سکتے ہیں اس میں دنیا و آخرت کو سنوارنے اخلاقی شعور کو ابھارنے اور معیشت و معاشرت کو سدھارنے کے وہ بنیادی اصول درج ہیں جن کی نظیر پیش کرنے سے علماء و فلاسفر کے ضخیم دفتر قاسر ہیں اس کے حقائق آگئی مواعظ انسانیت کے بھولے ہوئے درس کو یاد دلانے حسن معاشرت کے مٹے ہوئے نقوش کو تازہ کرنے اور اخلاقی رفتوں کو ابھارنے کے لیے قوی محرک ہیں صفین سے پلٹتے ہوئے جب مقام حاضرین میں امام المتقین حضرت علی علیہ السلام نے منزل کی تو امام حسن علیہ السلام کے لیے یہ وسیعت نامہ تحریر فرمایا اپنے وسیت نامے میں امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ یہ وصیت ہے اس باپ کی جو فنا ہونے والا اور زمانے کی چیرہ دستیوں کا اقرار کرنے والا ہے جس کی عمر پیٹ پھرائے ہوئے ہے اور جو زمانے کی سختیوں سے لاچار ہے اور دنیا کی برائیوں کو محسوس کر چکا ہے اور مرنے والوں کے گھروں میں مقیم اور کل کو یہاں سے رکھتے سفر باندھ لینے والا ہے اس بیٹے کے نام جو نہ ملنے والی بات کا آرزو مند جادہ عدم کا راہ سپار بیماریوں کا ہدف زمانے کے ہاتھ گروی مصیبتوں کا نشانہ دنیا کا پابند اور اس کی فریب کاریوں کا تاجر موت کا قرضدار اجل کا قیدی غموں کا حلیف خزن و ملال کا ساتھی آفتوں میں مبتلا نفس سے آجز اور مرنے والوں کا جان نشین ہے بادہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں نے دنیا کی رو گردانی زمانے کی موذوری اور آخرت کی پیش قدمی سے جو حقیقت پہچانی ہے وہ اس امر کے لیے کافی ہے کہ مجھے دوسرے تذکروں اور اپنی فکر کے علاوہ دوسری کوئی فکر نہ ہو مگر اسی وقت جبکہ دوسروں کے فکر و اندیشے کو چھوڑ کر میں اپنی ہی دھن میں کھویا ہوا تھا اور میری عقل و بصیرت نے مجھے خواہشوں سے منحرف و رو گردان کر دیا اور میرا معاملہ کھل کر میرے سامنے آ گیا اور مجھے واقعی حقیقت اور بے لاک صداقت تک پہنچا دیا میں نے دیکھا کہ تم میرا ہی ایک ٹکڑا ہو بلکہ جو میں ہوں وہی تم ہو یہاں تک کہ اگر تم پر کوئی آفت آئے تو گویا مجھ پر آئی ہے اور تمہیں موت آئے تو گویا مجھے آئی ہے اس سے مجھے تمہارا اتنا ہی خیال ہوا جتنا اپنا ہو سکتا ہے لہذا میں نے یہ وسیعت نامہ تمہاری رہنمائی میں اسے معین سمجھتے ہوئے تحریر کیا ہے خواہ اس کے بعد میں زندہ رہوں یا دنیا سے اٹھ جاؤں امام حسن علیہ السلام کے نام اپنے وسیعت نامے میں امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں کہ میں تمہیں وسیعت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا اس کے احکام کی پابندی کرنا اس کے ذکر سے قلب کو آباد رکھنا اور اسی کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہنا تمہارے اور اللہ کے درمیان جو رشتہ ہے اس سے زیادہ مضبوط رشتہ ہو بھی کیا سکتا ہے بشرط یہ کہ مضبوطی سے اسے تھامے رہو واز و پنج سے دل کو زندہ رکھنا اور زہد سے اس کی خواہشوں کو مردہ یقین سے اسے سہارا دینا اور حکومت سے اسے پر نور بنانا موت کی یاد سے اسے قابو میں کرنا فنا کے اقرار پر اسے ٹھہرانا دنیا کے ہاتھ سے اس کے سامنے لانا گردش روزگار سے اسے ڈرانا گزرے ہووں کے واقعات اس کے سامنے رکھنا تمہارے پہلے والے لوگوں پر جو بیتی ہے اسے یاد دلانا ان کے گھروں اور کنڈروں میں چلنا پھرنا اور دیکھنا کہ انہوں نے کیا کچھ کیا کہاں سے کوچ کیا کہاں اترے اور کہاں ٹھہرے ہیں دیکھو گے تو تمہیں صاف نظر آئے گا کہ وہ دوستوں سے منہ موڑ کر چل دیے ہیں اور پردیس کے گھر میں جا کر اترے ہیں اور وہ وقت دور نہیں کہ تمہارا شمار بھی ان میں ہونے لگے لہٰذا اپنی اصل منزل کا انتظام کرو اور اپنی آخرت کا دنیا سے سودا نہ کرو جو چیز جانتے نہیں ہو اس کے متعلق بات نہ کرو اور جس چیز کا تم سے تعلق نہیں ہے اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ جس راہ میں بھٹک جانے کا اندیشہ ہو اس راہ میں قدم نہ اٹھاؤ کیونکہ بھٹکنے کی سرگردانیاں دیکھ کر قدم روک لینا خطرات مول لینے سے بہتر ہے نیکی کی تلقین کرو تاکہ خود بھی پہلے خیر میں محسوب ہو ہاتھ اور زبان کے ذریعے برائی کو روکتے رہو جہاں تک ہو سکے بروں سے الگ رہو خدا کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرو اور اس کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا اثر نہ لو حق جہاں ہو سختیوں میں پھاند کر اس تک پہنچ جاؤ دین میں سوج بھوج پیدا کرو سختیوں کو جھیل لے جانے کے خوگر بنو حق کی راہ میں صبر و شکیبائی بہترین سیرت ہے ہر میں اپنے کو اللہ کے حوالے کر دو کیونکہ ایسا کرنے سے تم اپنے کو ایک مضبوط پناہ گاہ اور قوی محافظ کے سپرد کر دو گے صرف اپنے پروردگار سے سوال کرو کیونکہ دینا اور نہ دینا بس اسی کے اختیار میں ہے زیادہ سے زیادہ اپنے اللہ سے بھلائی کے طالب ہو میری وسیعت کو سمجھو اور اس سے روگردانی نہ کرو اچھی بات وہی ہے جو فائدہ دے اور اس علم میں کوئی بھلائی نہیں جو فائدہ رسا نہ ہو اور جس علم کا سیکھنا سزاوار نہ ہو اس سے کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھایا جا سکتا اپنے وسیعت نامے میں امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے امیر کائنات امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اے فرزن جب میں نے دیکھا کہ کافی عمر تک پہنچ چکا ہوں اور دن بدن ذوف بڑھتا جا رہا ہے تو میں نے وسیعت کرنے میں جلدی کی اور اس میں کچھ اہم مضامین درج کیے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ موت میری طرف سبقت کر جائے اور دل کی بات دل ہی میں رہ جائے یا بدن کی طرح عقل و رائے بھی کمزور پڑ جائے یا وسیعت سے پہلے ہی تم پر کچھ خواہشات کا تسلط ہو جائے یا دن دنیا کے جھمیلے تمہیں گھیر لیں کہ تم بھڑک اٹھنے والے منہ زور پونٹ کی طرح ہو جاؤ کیونکہ کم سن کا دل اس خالی زمین کی مانند ہوتا ہے جس میں جو بیج ڈالا جاتا ہے اسے قبول کر لیتی ہے لہذا قبل اس کے کہ تمہارا دل سخت ہو جائے اور تمہارا ذہن دوسری باتوں میں لگ جائے نے تعلیم دینے کے لیے قدم اٹھایا تاکہ تم عقل سلیم کے ذریعے ان چیزوں کے قبول کرنے کے لیے آمادہ ہو جاؤ کہ جن کی آزمائش اور تجربے کی زحمت سے تجربہ کاروں نے تمہیں بچا لیا ہے اس طرح تم تلاش کی زحمت سے مستغنی اور تجربے کی کلفتوں سے آسودہ ہو جاؤ گے اور تجربے اور علم کی وہ باتیں بے تاب و مشقت تم تک پہنچ رہی ہیں جن پر ہم مبتلا ہوئے اور پھر وہ چیزیں بھی اجاگر ہو کر تمہارے سامنے آ رہی ہیں کہ جن میں سے کچھ ممکن ہے ہماری نظروں سے اوچھل ہو گئی ہوں امیر کائنات امام المتقین حضرت علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے نام اپنی اس وصیت میں تحریر فرماتے ہیں کہ اے فرزند اگرچہ میں نے اتنی عمر نہیں پائی جتنی اگلے لوگوں کی ہوا کرتی تھیں پھر بھی میں نے ان کی کارگزاروں کو دیکھا ان کے حالات و واقعات میں غور کیا اور ان کے چھوڑے ہوئے نشانات میں سیر و سیاحت کی کہاں تک کہ گویا میں بھی انہیں کا ایک ہو چکا ہوں بلکہ ان سب کے حالات و معلومات جو مجھ تک پہنچ گئے ہیں ان کی وجہ سے ایسا ہے کہ گویا میں نے ان کے اول سے لے کر آخر تک کے ساتھ زندگی گزاری ہے چنانچہ میں نے صاف کو گندلے اور نفے کو نقصان سے الگ کر کے پہچان لیا ہے اور اب سب کا نچور تمہارے لئے مخصوص کر رہا ہوں اور میں نے جن خوبیوں کو چن چن کر تمہارے لئے سمیٹ دیا ہے اور بےمانی چیزوں کو تم سے جدا رکھا ہے اور چونکہ مجھے تمہاری ہر بات کا اتنا ہی خیال ہے جتنا ایک شفیق بات کو ہونا چاہیے اور تمہاری اخلاقی تربیت بھی پیش نظر ہے لہذا مناسب سمجھا ہے کہ یہ تعلیم و تربیت اس حالت میں ہو کہ تم نو عمر اور بسات دہر پر تازہ وارد ہو اور تمہاری نیت کھری اور نفس پاکیزہ ہے اور میں نے چاہا تھا کہ پہلے کتاب خدا احکام شرع حلال و حرام کی تعلیم دوں اور اور اس کے علاوہ دوسری چیزوں کا رخ نہ کروں لیکن یہ اندیشہ پیدا ہوا کہ کہیں وہ چیزیں جن میں لوگوں کے عقائد اور مذہبی خیالات میں اختلاف ہے تم پر اسی طرح مشتبہ نہ ہو جائیں جیسے ان پر مشتبہ ہو گئی ہیں باوجود یہ کہ ان غلط عقائد کا تذکرہ تم سے مجھے ناپسند تھا مگر اس پہلو کو مضبوط کر دینا تمہارے لیے مجھے بہتر معلوم ہوا اس سے کہ تمہیں ایسی صورتحال کے سپرد کر دوں جس میں مجھے تمہارے لیے ہلاکت و تباہی کا خطرہ ہے اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ اللہ تمہیں ہدایت کی توفیق دے گا اور صحیح راستے کی رہنمائی کرے گا ان وجوہ سے تمہیں یہ وسیعت نامہ لکھتا ہوں اپنے اس وسیعت نامے میں امیر کائنات امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ بیٹا یاد رکھو کہ میری اس وصیت سے جن چیزوں کی تمہیں پابندی کرنا ہے ان میں سب سے زیادہ میری نظر میں جس چیز کی اہمیت ہے وہ اللہ کا تقوی ہے اور یہ کہ جو فرائض اللہ کی طرف سے تم پر عائد ہیں ان پر اکتفا کرو اور جس راہ پر تمہارے آباؤ و اجداد اور تمہارے گھرانے کے افراد چلتے رہے ہیں اسی پر چلتے رہو کیونکہ جس طرح تم اپنے لیے نظر و فکر کر سکتے ہو انہوں نے اس نظر و فکر میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی مگر انتہائی غور و فکر نے بھی ان کو اسی نتیجے پر پہنچایا کہ جو انہیں اپنے فرائض معلوم ہوں ان پر اکتفا کریں اور غیر متعلق چیزوں سے قدم روک لیں لیکن اگر تمہارا نفس اس کے لیے تیار نہ ہو کہ بغیر ذاتی تحقیق سے علم حاصل کیے ہوئے جس طرح انہوں نے حاصل کیا تھا ان باتوں کو قبول کرے تو بہرحال یہ لازم ہے کہ تمہارے طلب کا انداز سیکھنے اور سمجھنے کا ہو نہ شبہ ہاتھ میں پھاند پڑنے اور نہ بحث و نزا میں الجھنے کا اور اس فکر و نظر کو شروع کرنے سے پہلے اللہ سے مدد کے خواہشگار رہو اس سے توفیق و تائید کی دعا کرو اور ہر اس وہم کے شائبے سے اپنا دامن بچاؤ کہ جو تمہیں شبہ میں ڈال دے یا گمراہی میں چھوڑ دے اور جب یہ یقین ہو جائے کہ اب تمہارا دل صاف ہو گیا ہے اور اس میں اثر لینے کی صلاحیت پیدا ہو گئی ہے اور ذہن پورے طور پر یکسوئی کے ساتھ تیار ہے اور تمہارا ذوق و شوق ایک نقطے پر جم گیا ہے تو پھر ان مسائل پر غور کرو جو میں نے تمہارے سامنے بیان کیے ہیں لیکن تمہارے حسب منشا دل کی یکسوئی اور نظر و فکر کی آسودگی حاصل نہیں ہوئی ہے تو سمجھ لو کہ تم ابھی اس وادی میں شب اونٹنی کی طرح ہاتھ پیر مار رہے ہو اور جو دین کی حقیقت کا طلبگار ہو وہ تاریکی میں ہاتھ پاؤں نہیں مارتا اور نہ خلط مبحث کرتا ہے اس حالت میں قدم نہ رکھنا اس وادی میں بہتر ہے امیر کائنات امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے نام اپنی وصیت میں تحریر فرماتے ہیں اب اے فرزند میری وسیعت کو سمجھو اور یہ یقین رکھو کہ جس کے ہاتھ میں موت ہے اسی کے ہاتھ میں زندگی بھی ہے اور جو پیدا کرنے والا ہے وہی مارنے والا بھی ہے اور جو نیست و نابود کرنے والا ہے وہی دوبارہ پلٹانے والا بھی ہے اور جو بیمار ڈالنے والا ہے وہی صحت عطا کرنے والا بھی ہے اور بہر حال دنیا کا نظام وہی رہے گا جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہے نعمتوں کا دینا ابتداء آزمائش میں ڈالنا اور آخرت میں جزا دینا یا وہ کہ جو اس کی مشیت میں گزر چکا ہے اور ہم اسے نہیں جانتے تو جو چیز اس میں کی تمہاری سمجھ میں نہ آئے تو اسے اپنی لا علمی پر محمول کرو کیونکہ جب تم پہلے پہل پیدا ہوئے تھے تو کچھ نہ جانتے تھے بعد میں تمہیں سکھایا گیا اور ابھی کتنی ہی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے تم بے خبر ہو کہ ان میں پہلے تمہارا ذہن پریشان ہوتا ہے اور نظر بھٹکتی ہے اور پھر انہیں جان لیتے ہو لہذا اسی کا دامن تھامو جس نے تمہیں پیدا کیا اور رسک دیا اور ٹھیک ٹھاک بنایا اسی کی بس پرستش کرو اسی کی طلب ہو اور اسی کا ڈر ہو امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے نام اپنی اس وصیت میں تحریر فرماتے ہیں کہ اے فرزند تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کسی ایک نے بھی اللہ سبانہ کی تعلیمات کو ایسا پیش نہیں کیا جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لہٰذا ان کو بتیب خاطر اپنا پیشوا اور نجات کار رہبر مانو میں نے تمہیں نصیحت کرنے میں کوئی کمی نہیں کی اور تم کوشش کے باوجود اپنے سود و بہبود پر اس حد تک نظر نہیں کر سکتے جس تک میں تمہارے لئے سوچ سکتا ہوں امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے نام اپنی وصیت میں تحریر فرماتے ہیں کہ اے فرزند یقین کرو کہ اگر تمہارے پروردگار کا کوئی شریک ہو تو اس کے بھی رسول ہوتے اور اس کی سلطنت و فرماروائی کے بھی آثار دکھائی دیتے اور اس کے افعال و صفات بھی کچھ معلوم ہوتے مگر وہ ایک اکیلا خدا ہے جیسا کہ اس نے خود بیان کیا ہے اس کے ملک میں کوئی اس سے ٹکر نہیں لے سکتا وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ بغیر کسی نقطہ آغاز کے تمام چیزوں سے پہلے ہے اور بغیر کسی انتیاہی حد کے سب چیزوں کے بعد ہے وہ اس سے بلند و بالا ہے کہ اس کی ربوبیت کا اس بات قلب یا نگاہ کے گھیرے میں آ جانے سے وابستہ ہو جب تم یہ جان چکے تو پھر عمل کرو ویسا جو تم ایسی مخلوق کو اپنی پست منزلت کم مقدرت اور بڑی ہوئی عاجزی اور اس کی اطاعت کی جستجو اور اس کی سزا کے خوف اور اس کی ناراضگی کے اندیشے کے ساتھ اپنے پروردگار کی طرف بہت بڑی احتیاج کے ہوتے ہوئے کرنا چاہیے اس نے تمہیں انہیں چیزوں کا حکم دیا ہے جو اچھی ہیں اور انہیں چیزوں سے منع کیا ہے جو بری ہیں امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے فرزند میں نے تمہیں دنیا اور اس کی حالت اور اس کی بے ثباتی اور ناپائیداری سے خبردار کر دیا ہے اور آخرت اور آخرت والوں کے لیے جو سروسامان عشرت مہیا کیا ہے اس سے بھی آگاہ کر دیا ہے اور ان دونوں کی مثالیں بھی بھی تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں تاکہ ان سے عبرت حاصل کرو اور ان کے تقاضے پر عمل کرو جن لوگوں نے دنیا کو خوب سمجھ لیا ہے ان کی مثال ان مسافروں کسی ہے جن کا قہت زدہ منزل سے دل اچاٹ ہوا اور انہوں نے ایک سر سبز و شاداب مقام اور ایک تر و تازہ و پر بہار جگہ کا رخ کیا تو انہوں نے راستے کی دشواریوں کو جھیلا دوستوں کی جدائی برداشت کی سفر کی صوبتوں کو گوارا کیا اور کھانے کی بدمزگیوں پر صبر کیا تاکہ اپنی منزل کی پہنائی اور دائمی قرار تک پہنچ جائیں اس مقصد کی دھن میں انہیں ان سب چیزوں سے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی اور جتنا بھی خرچ ہو جائے اس میں نقصان معلوم نہیں ہوتا انہیں اب سب سے زیادہ وہی چیز مرغوب ہے جو انہیں منزل کے قریب اور مقصد سے نزدیک کر دے اور اس کے برخلاف ان لوگوں کی مثال جنہوں نے دنیا سے فریب کھایا ان لوگوں کی سی ہے کہ جو ایک شاداب سبزہ زار میں ہوں اور وہاں سے وہ دل برداشتہ ہو جائیں اور اس جگہ کا رخ کر لیں جو خشک سالیوں سے تباہ ہو ان کے نزدیک سخت ترین حادثہ یہ ہوگا کہ وہ موجودہ حالت کو چھوڑ کر ادھر جائیں کہ جہاں انہیں اچانک پہنچنا ہے اور بہر صورت وہاں جانا ہے امام المتقیان امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے نام اپنی وسیعت میں تحریر فرماتے ہیں اے فرزند اپنے اور دوسرے کے درمیان ہر معاملے میں اپنی ذات کو میزان قرار دو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو اور جو اپنے لیے نہیں چاہتے اسے دوسروں کے لیے بھی نہ چاہو جس طرح یہ چاہتے ہو کہ تم پر زیادتی نہ ہو یوں ہی دوسروں پر بھی زیادتی نہ کرو اور جس طرح یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ حسن سلوک ہو یوں ہی دوسروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ دوسروں کی جس چیز کو برا سمجھتے ہو اسے اپنے میں بھی تو برا سمجھو اور لوگوں کے ساتھ جو تمہارا رویہ ہو اسی رویے کو اپنے لیے درست سمجھو جو بات نہیں جانتے اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ اگرچہ تمہاری معلومات کم ہوں دوسروں کے لیے وہ بات نہ کہو جو اپنے لیے سننا گوارا نہیں کرتے یاد رکھو کہ خود پسندی صحیح طریقہ کار کے خلاف اور عقل کی تباہی کا سبب ہے روزی کمانے میں دوڑ دھوپ کرو اور دوسروں کے خزانچی نہ بنو اور اگر سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق تمہارے شامل حال ہو جائے تو انتہائی درجے تک بس اپنے پروردگار کے سامنے تجل اختیار کرو دیکھو تمہارے سامنے ایک دشوار گزار اور دور دراز راستہ ہے جس کے لیے بہترین ذات کی تلاش اور بقدرے کفایت توشے کی فرہامی اس کے علاوہ سبق باری ضروری ہے لہذا اپنی طاقت سے زیادہ اپنی پیٹھ پر بوجھ نہ لا دو کہ اس کا بار تمہارے لیے وبال بن جائے گا اور جب ایسے فاقہ کش لوگ مل جائیں کہ جو تمہارا توشا اٹھا کر میدان حشر میں پہنچا دیں اور کل کو کہ جب کہ تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی اور تمہارے حوالے کر دیں تو اسے غنیمت جانو اور جتنا ہو سکے اس کی پشت پر رکھ دو ہو سکتا ہے کہ پھر تم ایسے شخص کو ڈھونڈو اور نہ پاؤ اور جو تمہاری دولت مندی کی حالت میں تم سے قرض مانگ رہا ہے اس وعدے پر کہ تمہاری تنگ دستی کے وقت ادا کر دے گا تو اسے غنیمت جانو اے میرے فرزند یاد رکھو تمہارے سامنے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے جس میں ہلکا پھلکا آدمی گرا بار آدمی سے کہیں اچھی حالت میں ہوگا اور سست رفتار تیز قدم دوڑنے والے کی بنسبت نسبت بری حالت میں ہوگا اور اس راہ میں لا محالہ تمہاری منزل جنت ہوگی یا دوزخ لہذا اترنے سے پہلے جگہ منتخب کر لو اور پڑاؤ ڈالنے سے پہلے اس جگہ کو ٹھیک ٹھاک کر لو کیونکہ موت کے بعد خوش حاصل کرنے کا موقع نہ ہوگا اور نہ دنیا کی طرف پلٹنے کی کوئی صورت ہوگی یقین رکھو کہ جس کے قبضۂ قدرت میں آسمان و زمین کے خزانے ہیں اس نے تمہیں سوال کرنے کی اجازت دے رکھی ہے اور قبول کرنے کا ذمہ لے لیا ہے اور حکم دیا ہے کہ تم مانگو تاکہ وہ دے رحم کی درخواست کرو تاکہ وہ رحم کرے اس نے اپنے اور تمہارے درمیان دربار کھڑے نہیں کیے جو تمہیں روکتے ہوں نہ تمہیں اس پر مجبور کیا ہے کہ تم کسی کو اس کے ہاں سفارش کے لیے لاؤ تبھی کام ہو اور تم نے گناہ کیے ہوں تو اس نے تمہارے لیے توبہ کی گنجائش ختم نہیں کی ہے اور نہ سزا دینے میں جلدی کی ہے اور نہ توبہ و عنابت کے بعد کبھی وہ تانا دیتا ہے کہ تم نے پہلے یہ کیا تھا وہ کیا تھا نہ ایسے موقعوں پر اس نے تمہیں رسوا کیا کہ جہاں تمہیں رسوا ہونا ہی چاہیے تھا اور نہ اس نے توبہ کے قبول کرنے میں کڑی شرطیں لگا کر تمہارے ساتھ سخت گیری کی ہے نہ گناہ کے بارے میں تم سے سختی کے ساتھ وہ جرہ کرتا ہے اور نہ اپنی رحمت سے مایوس کرتا ہے بلکہ اس نے گناہ سے کنارہ کشی کو بھی ایک نیکی قرار دیا ہے اور برائی ایک ہو تو اسے ایک برائی اور اور نیکی ایک ہو تو اسے دس نیکیوں کے برابر ٹھہرایا ہے اس نے توبہ کا دروازہ کھول رکھا ہے جب بھی اسے پکارو وہ تمہاری سنتا ہے اور جب بھی راز و نیاز کرتے ہوئے اس سے کچھ کہو وہ جان لیتا ہے تم اسی سے مرادیں مانگتے ہو اور اسی کے سامنے دل کے بھیت کھولتے ہو اسی سے اپنے دکھ درد کا رونا روتے ہو اور مصیبتوں سے نکالنے کی التجا کرتے ہو اور اپنے کاموں میں مدد مانگتے ہو اور اس کی رحمت کے خزانوں سے وہ چیزیں طلب کرتے ہو جن کے دینے پر اور کوئی قدرت نہیں رکھتا جیسے عمروں میں درازی جسمانی صحت و توانائی رزق میں وسعد اور اس پر اس نے تمہارے ہاتھ میں اپنے خزانوں کے کھولنے والی کنجیاں دے دی ہیں اس طرح کہ تمہیں اپنی بار میں سوال کرنے کا طریقہ بتایا اس طرح جب تم چاہو دعا کے ذریعے اس کی نعمتوں کے دروازوں کو کھلوا لو اس کی رحمتوں کے جھالوں کو برسا لو ہاں بعض اوقات قبولیت میں دیر ہو تو اس سے نا امید نہ ہو اس لیے کہ عطیہ نیت کے مطابق ہوتا ہے اور اکثر قبولیت میں اس لیے دیر کی جاتی ہے کہ سائل کے اجر میں اور اضافہ ہو اور امیدوار کو اتے اور زیادہ ملیں اور کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ تم ایک چیز مانگتے ہو اور وہ حاصل نہیں ہوتی مگر دنیا یا آخرت میں اس سے بہتر چیز تمہیں مل جاتی ہے یا تمہارے کسی بہتر مفاد کے پیش نظر تمہیں اس سے محروم کر دیا جاتا ہے اس لیے کہ تم کبھی ایسی چیز بھی طلب کر لیتے ہو کہ اگر تمہیں دے دی جائے تو تمہارا دین تباہ ہو جائے لہذا تمہیں بس وہ چیز طلب کرنا چاہیے جس کا جمال پائیدار ہو اور جس کا وبال تمہارے سر نہ پڑنے والا ہو رہا دنیا کا مال تو نہ یہ تمہارے لیے رہے گا اور نہ تم اس کے لیے رہو گے امیر المومنین امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے نام اپنی وسیعت میں تحریر فرماتے ہیں کہ یاد رکھو تم آخرت کے لیے پیدا ہوئے ہو نہ کہ دنیا کے لیے فنا کے لیے خلق ہوئے ہو نہ بقا کے لیے موت کے لیے بنے ہو نہ حیات کے لیے تم ایک ایسی منزل میں ہو جس کا کوئی ٹھیک نہیں اور ایک ایسے گھر میں ہو جو آخرت کا ساز و سامان مہیا کرنے کے لیے ہے اور صرف منزل آخرت کی گزر گاہ ہے تم وہ ہو جس کا موت پیچھا کیے ہوئے ہے جس سے بھاگنے والا چھٹکارا نہیں پاتا کتنا ہی کوئی چاہے اس کے ہاتھ سے نکل نہیں سکتا وہ باہر حال اسے پا لیتی ہے لہٰذا ڈرو اس سے کہ موت تمہیں ایسے گناہوں کے عالم میں آ جائے جن سے توبہ کے خیالات تم دل میں لاتے تھے مگر وہ تمہارے اور توبہ کے درمیان حائل ہو جائے ایسا ہوا تو سمجھ لو کہ تم نے اپنے نفس کو ہلاک کر ڈالا امام المتقین حضرت علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اے فرزن موت کو اور اس منزل کو جس پر تمہیں اچانک وارد ہونا ہے اور جہاں موت کے بعد پہنچنا ہے ہر وقت یاد رکھنا چاہیے تاکہ جب وہ آئے تو تم اپنا حفاظت سرو سامان مکمل اور اس کے لیے اپنی قوت کو مضبوط کر چکے ہو اور وہ اچانک تم پر نہ ٹوٹ پڑے کہ تمہیں بے دست و پا کر دے خبردار دنیا داروں کی دنیا پرستی اور ان کی ہرس و تما جو تمہیں دکھائی دیتی ہے وہ تمہیں فریب نہ دے اس لیے کہ اللہ نے اس کا وصف خوب بیان کر دیا ہے اور دنیا نے خود بھی اپنی حقیقت واضح کر دی ہے اور اپنی برائیوں کو بے نقاب کر دیا ہے اس دنیا کے گرویدا بھونکنے والے کتے اور پھاڑ کھانے والے درندے ہیں جو آپس میں ایک دوسرے پر گر رہتے ہیں طاقتور کمزور کو نگلے لیتا ہے اور بڑا چھوٹے کو کچل رہا ہے ان میں کچھ چوپائے بندھے ہوئے اور کچھ چھٹے ہوئے ہیں جنہوں نے اپنی عقلیں کھو دی ہیں اور ان۔ راستے پر ہو لیے ہیں یہ دشوار گزار وادیوں میں آفتوں کی چراہ میں چھٹے ہوئے ہیں نہ ان کا کوئی غلہ ہے جو ان کی رکھوالی کرے نہ کوئی چرواہ ہے جو انہیں چرائے دنیا نے ان کو گمراہی کے راستے پر لگایا ہے اور ہدایت کے مینار سے ان کی آنکھیں بند کر دی ہیں یہ اس کی گمراہیوں میں سرگرداں اور اس کی نعمتوں میں غلطان ہیں اور اسے ہی اپنا معبود بنا رکھا ہے دنیا دنیا ان سے کھیل رہی ہے اور یہ دنیا سے کھیل رہے ہیں اور اس کے آگے کی منزل کو بھولے ہوئے ہیں ٹھہرو اندھیرا چھٹنے دو گویا میدان حشر میں سواریاں اتری ہی پڑی ہیں تیز قدم چلنے والوں کے لیے وہ وقت دور نہیں کہ اپنے قافلے سے مل جائیں اور معلوم ہونا چاہیے کہ جو شخص لے نہار کے مرکب پر سوار ہے وہ اگرچہ ٹھہرا ہوا ہے مگر حقیقت میں چل رہا ہے اور اگرچہ ایک جگہ پر قیام کیے ہوئے ہے مگر مسافت طے کیے جا رہا ہے اور یہ یقین کے ساتھ جانے رہو کہ تم اپنی آرزوں کو پورا کبھی نہیں کر سکتے اور جتنی زندگی لے کر آئے ہو, اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے اور تم بھی اپنے پہلے والوں کی راہوں پر ہو لہذا طلب میں نرم رفتاری اور کسب معاش میں میانہ روی سے کام لو کیونکہ اکثر طلب کا نتیجہ مال کا گمانا ہوتا ہے یہ ضروری نہیں کہ رز کی تلاش میں لگا رہنے والا کامیابی ہو اور قد و کاوش میں اعتدال سے کام لینے والا محروم ہی رہے ہر ضلت سے اپنے نفس کو بلند تر سمجھو اگرچہ وہ تمہاری منمانی چیزوں تک تمہیں پہنچا دے کیونکہ اپنے نفس کی عزت جو کھودو گے اس کا بدل کوئی حاصل نہ کر سکو گے دوسروں کے غلام نہ بن جاؤ جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد بنایا ہے اس بھلائی میں کوئی بہتری نہیں جو برائی کے ذریعے حاصل ہو اور اس آرام و آسائش میں کوئی بہتری نہیں جس کے لیے زلت کی دشواریاں جھیلنا پڑے امین راز نبوت امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے نام اپنی وسیعت میں تحریر فرماتے ہیں کہ اے فرزن تمہیں تمام ہرس کی تیز رو سواریاں ہلاکت کے گھاٹ پر نہ لا اگر ہو سکے تو یہ کرو کہ اپنے اور اللہ کے درمیان کسی ولی نعمت کو واسطہ نہ بننے دو کیونکہ تم اپنا حصہ اور اپنی قسمت کا پاکر رہو گے وہ تھوڑا جو اللہ سے بے منت خلق ملے اس بہت سے کہیں بہتر ہے جو مخلوق کے ہاتھوں سے ملے اگرچہ حقیقت جو ملتا ہے اللہ ہی کی طرف سے ملتا ہے بے محل خاموشی کا تدارک بے موقع گفتگو سے آسان ہے برتن میں جو ہے اس کی حفاظت یوں ہی ہوگی کہ منہ بند رکھو اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کو محفوظ رکھنا دوسروں کے آگے دستے طلب بڑھانے سے مجھے زیادہ پسند ہے یاس کی تلخی سہ لینا لوگ کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بہتر ہے پاک دامنی کے ساتھ محنت مزدوری کر لینا فس کو فجور میں گھری ہوئی دولت مندی سے بہتر ہے انسان خود ہی اپنے راز کو خوب چھپا سکتا ہے بہت سے لوگ ایسی چیز کے لیے کوشاں ہوتے ہیں جو ان کے لیے ضرر رساں ہوتی ہے جو زیادہ بولتا ہے وہ بے بےمانی گفتگو کرنے لگتا ہے سوچ بچار سے قدم اٹھانے والا صحیح راستہ دیکھ لیتا ہے نیکوں سے میل جول رکھو گے تو تم بھی نیک ہو جا بروں سے بچے رہو گے تو ان کے اثرات سے محفوظ رہو گے بدترین کھانا وہ ہے جو حرام ہو اور بدترین ظلم وہ ہے جو کسی کمزور و ناتما پر کیا جائے جہاں نرمی سے کام لینا نامناسب ہو وہاں سخت گیری ہی نرمی ہے کبھی کبھی دوا بیماری اور بیماری دوا بن جایا کرتی ہے کبھی بد بھلائی کی راہ سجھا دیا کرتا ہے اور دوست فریب دے جاتا ہے خبردار امیدوں کے سہارے پر نہ بیٹھنا کیونکہ امیدیں احمقوں کا سرمایہ ہوتی ہیں تجربوں کو محفوظ رکھنا عقل مندی ہے بہترین تجربہ وہ ہے جو پند و نصیحت دے فرصت کا موقع غنیمت جانو قبل اس کے کہ وہ رنج و اندوہ کا سبب بن جائے ہر طلب و سعی کرنے والا مقصد کو پا نہیں لیا کرتا اور ہر جانے والا پلٹ کر نہیں آیا کرتا توشا کھو دینا اور عاقبت بگاڑ لینا بربادی اور تباہ کاری ہے ہر چیز کا ایک نتیجہ اور سمرا ہوا کرتا ہے جو تمہارے مقدر میں ہے وہ تم تک پہنچ کر رہے گا تاجر اپنے کو خطروں میں ڈالا ہی کرتا ہے کبھی تھوڑا مال مال فراما سے زیادہ بابرکت ثابت ہوتا ہے پسطینت مددگار میں کوئی بھلائی نہیں اور نہ بدگمان دوست میں جب تک زمانے کی سواری تمہارے قابو میں ہے اس سے نبھا کرتے رہو زیادہ کی امید میں اپنے کو خطروں میں نہ ڈالو خبردار کہیں دشمنیوں انات کی سواریاں تم سے منہ زوری نہ کرنے لگیں اپنے کو اپنے بھائی کے لیے اس پر آمادہ کرو کہ جب وہ دوستی توڑے تو تم اسے جوڑو وہ منہ پھیرے تو تم آگے بڑھو اور لطف و مہربانی سے پیش آؤ وہ تمہارے لیے کنجوسی کرے تم اس پر خرچ کرو وہ دوری اختیار کرے تو تم اس کے نزدیک ہونے کی کوشش کرو وہ سختی کرتا رہے اور تم نرمی کرو وہ خطا کا مرتکب ہو اور تم اس کے لیے عذر تلاش کرو یہاں تک کہ گویا تم اس کے غلام اور وہ تمہارا آقا نعمت ہے مگر خبردار یہ برتاؤ بے محل نہ ہو اور نہ اہل سے یہ رویہ نہ اختیار کرو اپنے دوست کے دشمن کو دوست نہ بناؤ ورنہ اس کے دوست کے دشمن قرار پاؤ گے دوست کو کھری کھری نصیحت کی باتیں سناؤ خا اسے اچھی لگیں یا بری غصے کے کڑوے گھونٹ کو پی جاؤ کیونکہ میں نے نتیجے کے لحاظ سے اس سے زیادہ خوش مزہ اور شیریں گھونٹ نہیں پائے جو شخص تم سے سختی کے ساتھ پیش آئے اس سے نرمی کا برتاؤ کرو کیونکہ اس رویے سے وہ خود ہی نرم پڑ جائے گا دشمن پر لطف و کرم کے ذریعے سے راہ چارا تدبیر مسدود کرو کیونکہ دو قسم کی کامیابیوں میں یہ زیادہ مزے کی کامیابی ہے اپنے کسی دوست سے تعلقات قطع کرنا چاہو تو اپنے دل میں اتنی جگہ رہنے دو کہ اگر اس کا رویہ بدلے تو اس کے لیے گنجائش ہو جو تم سے حسن زن رکھے اس کے حسن زن کو سچا ثابت کرو باہمی روابط کی بنا پر اپنے کسی بھائی کی حق تلفی نہ کرو کیونکہ پھر وہ بھائی کہاں رہا جس کا حق تم تلف کرو یہ نہ ہونا چاہیے کہ تمہارے گھر والے تمہارے ہاتھوں دنیا جہان میں سب سے زیادہ بخت, بخت ہو جائیں جو تم سے تعلقات قائم رکھنا پسند ہی نہ کرتا ہو اس کے خاموخواہ پیچھے نہ پڑو تمہارا دوست قطع تعلق کرے تو تم رشتہ محبت جوڑنے میں اس پر بازی لے جاؤ اور وہ برائی سے پیش آئے تو تم حسن سلوک میں اس سے بڑھ جاؤ ظالم کا ظلم تم گرا نہ گزرے کیونکہ وہ اپنے نقصان اور تمہارے فائدے کے لیے سرگرم عمل ہے اور جو تمہاری خوشی کا باعث ہو اس کا سلا یہ نہیں کہ اس سے برائی کرو امین راز نبوت امیر کائنات امام المتقیان حضرت علی علیہ السلام امام حسن علیہ السلام کے نام اپنی اس وصیت میں تحریر فرماتے ہیں کہ اے فرزند یقین رکھو کہ رزق دو طرح کا ہوتا ہے ایک وہ جس کی تم جستجو کرتے ہو اور ایک وہ جو تمہاری جستجو میں لگا ہوا ہے اگر تم اس کی طرف نہ جاؤ گے تو بھی وہ تم تک آ کر رہے گا ضرورت پڑنے پر گڑ گڑانا اور مطلب نکل جانے پر کچھ خلکی سے پیش آنا کتنی بری عادت ہے دنیا سے بس اتنا ہی اپنا سمجھو جس سے اپنی اقبا کی منزل سمار سکو اگر تم ہر اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے ویلا مچاتے ہو تو پھر ہر اس چیز پر رنج و افسوس کرو کہ جو تمہیں نہیں ملی موجودہ حالات سے بات کے آنے والے حالات کا قیاس کرو ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ کہ جن پر نصیحت اس وقت تک کارگر نہیں ہوتی جب تک انہیں پوری طرح تکلیف نہ پہنچائی جائے کیونکہ اقل مند باتوں سے مان جاتے ہیں اور حیوان لاتوں کے بغیر نہیں مانا کرتے ٹوٹ پڑنے والے غم و اندھو کو صبر کی پختگی اور حسن یقین سے دور کرو جو درمیانی راستہ چھوڑ دیتا ہے وہ بے راہ ہو جاتا ہے دوست ب عزیز کے ہوتا سچا دوست وہ ہے کہ جو پیٹ پیچھے بھی دوستی کو نبھائے ہوا و حوث سے زحمت میں پڑنا لازمی ہے بہت سے قریبی بیگانوں سے بھی زیادہ بے تعلق ہوتے ہیں اور بہت سے بیگانے قریبیوں سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں پردیسی وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو اور جو حق سے تجاوز کر جاتا ہے اس کا راستہ تنگ ہو جاتا ہے جو اپنی حیثیت سے آگے نہیں بڑھتا اس کی منزلت برقرار رہتی ہے تمہارے ہاتھوں میں سب سے زیادہ مضبوط وسیلہ وہ ہے جو تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے جو تمہاری پرواہ نہیں کرتا وہ تمہارا دشمن ہے جب ہرسو تما تباہی کا سبب ہو تو مایوسی ہی میں کامرانی ہے ہر ایب ظاہر نہیں ہوا کرتا فرصت کا موقع بار بار نہیں ملا کرتا کبھی آنکھوں والا صحیح راہ کھو دیتا ہے اور نابینا صحیح راستہ پا لیتا ہے برائی کو پسے پشت ڈالتے رہو کیونکہ جب چاہو گے اس کی طرف بڑھ سکتے ہو جاہل سے علاقہ توڑنا عقل مند سے رشتہ جوڑنے کے برابر ہے جو دنیا پر اعتماد کر کے مطمئن ہو جاتا ہے دنیا اسے دغا دے جاتی ہے اور جو اسے عظمت کی نگاہوں سے دیکھتا ہے وہ اسے پسے پشت ڈال دیتی ہے ہر تیر انداز کا نشانہ ٹھیک نہیں بیٹھا کرتا جب حکومت بدلتی ہے تو زمانہ بدل جاتا ہے راستے سے پہلے شریک سفر اور گھر سے پہلے ہم سائے کے متعلق پوچھ گچھ کر لو خبردار اپنی گفتگو میں ہسانے والی باتیں نہ لاؤ اگرچہ وہ نقل قول کی حیثیت سے ہوں عورتوں سے ہرگز مشورہ نہ لو کیونکہ ان کی رائے کمزور اور ارادہ سست ہوتا ہے انہیں پردے میں بٹھا کر ان کی آنکھوں کو تاکھان سے روکو کیونکہ پردے کی سختی ان کی عزت و آبرو کو برقرار رکھنے والی ہے ان کا گھروں سے نکلنا اس سے زیادہ خطرناک نہیں ہوتا جتنا کسی ناقابل اعتماد کو گھر میں آنے دینا اور اگر بن پڑے تو ایسا کرو کہ تمہارے علاوہ کسی اور کو وہ پہچانتی ہی نہ ہو عورت کو اس کے ذاتی امور کے علاوہ دوسرے اختیارات نہ سونپو کیونکہ عورت ایک پھول ہے وہ کار فرما اور حکمران نہیں ہے اس کا پاس و لحاظ اس کی ذات سے آگے نہ بڑھاؤ اور یہ حوصلہ پیدا نہ ہونے دو کہ وہ دوسروں کی سفارش کرنے لگے بے محل شباہ و بدگمانی کا اظہار نہ کرو کہ اس سے نیک چلن اور پاک باز عورت بھی بے راہی اور بدکاری کی راہ دیکھ لیتی ہے اپنے خدمت گزاروں میں ہر شخص کے لیے ایک کام معین کر دو جس کی جواب دہی اس سے کر سکو اس طریقے کار سے وہ تمہارے کاموں کو ایک دوسرے پر نہیں ڈالیں گے اپنے قوم قبیلے کا احترام کرو کیونکہ وہ تمہارے ایسے پروبال ہیں کہ جن سے تم پرواز کرتے ہو اور ایسی بنیادیں ہیں جن کا تم سہارا لیتے ہو اور تمہارے وہ دست و بازو ہیں جن سے حملہ کرتے ہو میں تمہارے دین اور تمہاری دنیا کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں اور اس سے حال و مستقبل اور دنیا و آخرت میں تمہارے لیے بھلائی کے فیصلے کا خواہشگار ہوں وسلام ملی بجس نگاہ مینزے نبو بار علی پڑی سے پڑی ہے رو نبی پر کچھ سقی سے سی پر علی کہ آج تک نہ کسی پر اٹھی نگاہ علی فدا تل گدار کے نجر فدائے تر ہو کیوں گدائے کے نجر ہزار تر بدام ہے جلو گا حلی ہزار تور بدام ہے جلو گا ہی علی گنا گ ری بخش کے دو وسیلے ہیں گناگ کی بخشش کے دو وسی نگ موستف لو فنا علی